آپ کا سوال یہ ہے کہ دو رکعت نماز کی نیت تھی ٹھیک ہے دو رقت کے بعد وہ کھڑا ہوا تو یہ بتائیے آپ سوال میں کہ دو رکت کے بعد جب کھڑا ہوا تو وہ زہر کی نماز تھی فرس کل نے زہر کی نماز دو رکعت کے بعد وہ کھڑا ہوا کھڑے ہونے کے بعد اسے یاد آیا یاد آنے کے بعد فوراً بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد میں اطحیات پڑھ کر کے اور سجدے سہو کرے نماز ہو جائے گی اب قانون کیا ہے کیوں نماز ہوئی کہ جب سو دو رکت میں بیٹھنا جو تھا وہ فرض تھا اب وہ کھڑا ہو گیا کھڑے ہونے کے بعد پھر بیٹھا اب ظاہر ہے کہ آخری قاعدہ فرض ہے اور قانون یہ ہے کہ سجدے سہو جب واجب ہوگا کہ یا تو فرض میں تاخیر ہو یا واجب چھوٹ جائے جب یہ دو رکعت کے بعد میں کھڑا ہوا تو فرض میں تاخیر ہوئی کہ قاعدہ جو تھا آخری وہ فرض تھا اس میں تاخیر ہوئی اس تاخیر کی وجہ سے اب جب بیٹھا تو اس کے بعد اگر وہ سجدے سہو ہو کر لے تو نماز ہو جائے گی